حولانا شاہ کی محمد رحمت اللہ علیہ کے شریف کے محمد میں رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رحمت اللہ علیہ کو یہ مدینہ منورہ کے کالم حجم مولانا بلند شہری معاذر اللہ رحمۃ نے لکھا تھا ان کی فرمائش پر اشعار ہوئے اس مسئلے کے اوپر جنہوں نے مدینہ منورہ سے یہ مصرع لکھ کر بھیجا تھا جوال رہتے ہیں ہم زمین پر مدین گرتے ہی ہیں ہم پلک پر مگر مہانا شیٹ لائی صاحب کو مدی نے ہم پلک پر مگر نہ چو کے کیا شرط نوجو کے کیا شرف جبارے محمد رہتے ہم مد لیتے ہم dinne ki baat قیمت میری وگر نا حقیق وگر نا حقی کو سستے ہم مدین کی نبل قیمت میری بگل نہ ہتی کا ہم زمین پر مدینے مدین گلتے ہم مگر ناد کرتے ہم مدینے نو رب کا کرم یہ کو رب کا کرم محمد کن رہتے ہیں محمد کی نی میں شکات کی ہو نئی شکات موہم مت نسی جی دون کرتے ہیں ہم دات دن یہ جی کرتے ہیں شتا कहते हैं कि ये मो नसीब दुआ रात दिन ये یہ فل یاد کرتے ہیں ہم اداس ہے یہ فل یاد کرتے ہیں ہم ساک میںدینیساک میں مدینہ مجھے نکول گزار بھولو گزارش کرتے ہیں کہ نام مدینہ مدینہ مجھے بھولو گزارش نکلتے ہیں ہم نولو گزارش نکلتے ہیں ہم پت <تصفيق> دو اشعار پت ہے عت کا پتہ نہیں ہے الگ الگ اشعار ہیں جو ایک جگہ جوان ہو گیا یہ دو اشعار بھی ہلتے والا رحمت رہ کے بہت ہی اعلیٰ جگہ یعنی حل میں کعبہ شریف میں متاف میں ہلد والا کے اشعاروں میں Na se moje komat lave Na gulon kera se Na se moje komat lave Na gulon kera se کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دارا کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دارا نہ تو لو نگ گلوں رنگ برو سے نگلو سے مطلب مت لگ کے رنگ سے کسی چمک دمک مال و دولت کی ہو یا حسین شکلوں کی ہو یا اور بنگلوں کی چمک دمک اٹھان چڑھان یا اچھے لباس اچھے کھانے دنیا میں جتنی بھی رنگینیاں ہیں سب انسان کی آزمائش کے لیے یہ ان کے ذریعہ تو ہے اللہ تک پہنچنے کا لیکن مقصود نہیں ہے ایسے بیوی بچے تو ذریعہ تو ہے کیونکہ انسان اس سے تسکین حاصل کرتا ہے اور وہ خدمت کرتی ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے اور اسی طرح عورت کے لیے شوہر نعمت ہوتا ہے لیکن مقصود کوئی بھی نہیں ایسے ہی مال ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا اس سے مال حاصل کیا حلال اس سے اپنا پیٹ بھرا میری بچوں کا پیٹ بھرا اس سے زندگی گزار رہا ہے کسی سے ایسے اعظم نے پوچھا کیا آپ کس لیے جیتے جیتا ہوں کھانے کے لیے اور کھاتا ہوں جینے کے لیے یہ مقصود زندگی نہیں ہے بلکہ کھاؤ اللہ پر فدا ہونے کے لیے اللہ سے زندگی مانگو کھانا اس لیے کھانا ہے کہ جو طاقت بنے وہ اللہ پر فدا ہو یہ تو ہے مقصود اور جو کھانا اس لیے کھائے کہ دنیا بھر کی بدمائشیاں اور رنگینیاں اور اس میں پھنس جائے اور غفلت میں اللہ سے واقف ہو جائے یہ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ جانورانہ عمل ہے جانورانہ یہ جانور کو اپنا کوئی مقصود نہ پتہ ہے نہ وہ اس پہ کوئی عمل کرتا ہے اس کا کام ہی یہی کھانا پینا اور حق نہ متنا بس یہ جانور آنا عمل ہے ایسے ہی حسین شکلیں اور یہ سب چیزیں مذہب فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں مجھے تو اپنے محبوب حقیقی سے کام ہے میری زندگی کا دھارا میری زندگی کے ہر سانس وقت میں جانا ہے اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقت ہے میری ہر میری پوری طاقت اور میری جوانی میرا بچپن میری جوانی میرا پتے ڈوکری میرا بڑا کو سب کو سب اللہ کا فطر ہے ان رنگینوں سے ہمیں کوئی کام نہیں ایک اور شیر نے فرمایا ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی میری نظروں سے امواج رنگی کشتی بیا کے نگر جا رہی مطلب یہ ہے کہ استعمال ہے یہ نہیں ہے کہ ہم وہ آ رہے ہیں رکاوٹ بن رہے ہیں حسین چکلیں اور دنیا کی رنگینیاں بل और اور اس کو جیسے آدمی چیلنج کرتا ہے کہ ہٹ جاؤ بےکار تمہارا ہم سے رکاوٹ ڈالنا ٹکرانا سب بیکار ہے ہماری کشتی تو اپنے دیا کے پاس جا رہی ہے جس نے تم کو حسن و جمال بخشا ہم تو خود اس کے پاس جا رہے ہیں تمہارا حسن و جمال جس کی ادنا سی دیت ہے سورج کی چمک دمک اللہ تعالی کی اطلاع سی بھی ہے ہم خالق آفتاب کی طرف جا رہے خالق حسینائے کائنات کی طرف جا رہے خالق حسن کی طرف جا رہے تمہارا حسن کیا بیچتا ہے ہم تو خالق حسن کی طرف جا رہے ہٹو میری نظروں سے ہم واضح رنگی دنیا کی جتنی رنگینیاں ہیں جتنی چیزیں کشش کی ہیں سب کو چیلنج کر دیا ہٹو میری نظروں سے ہم واج رنگی ایک کشتی دیا کے نگر جا نگلو سے مجھ کو مطلب نگلوں کے رنگ سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا جو در لگی بل میرے حار کے ستارے جو میرے زمین پر میرے حار کے ستارے تو چمک اٹھا پلک پر میری بند کا تارا تجم کر اٹھا پند پر میری بندگی کا تارا جگری دبی پر میرے خاشق کے ستارے جگری में पर मेरे پردیز میں وطن حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے جنوبی افریقہ کے دس گن سفر نامے کے مضبوطات نعمت اور من کی محبت کا توازن نعمت اور من یعنی اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتے ہیں ان کی محبت کا توازن یعنی کتنا, کتنی محبت نعمت کی ہو اور کتنی محبت, محبت نعمت دینے والے کی ہو آخر میں ارشاد فرمایا حسین بیوی نعمت ہے مگر نعمت کو اتنا ہی یاد رکھو کہ نعمت دینے والے سے نہ بڑھ جائے نعمت کی محبت منم کی محبت پر غالب نہ ہو جائے نعمت کی قدر کرو اور شکر کرو جس کی بیوی حسین ہو اس کی امامت افضل ہے کیونکہ اپنی بیوی سے اس کو خوب تسلی ہے اس لیے غیر پر نظر نہیں ڈالے گا تو حسین بیوی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایسے شخص کا امام بننا افضل ہے لیکن امام بھی اللہ کا بندہ ہے اس پر اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے کہ اگر کسی وقت بیوی کا ہارٹ فیل ہو جائے تو اس کا ہارٹ فیل نہ ہو اللہ باقی ہے تو اس کی محبت سے اس کا بندہ بھی باقی رہے ورنہ اگر بیوی بی پر مرے گا تو اگر بیوی بی کا ہارٹ فیل ہوگا تمہارے غم کے اس کا بھی ہارٹ فیل ہو جائے گا بس جس کو اپنا ہارٹ فیل کرانا ہو وہ بیوی بی کی محبت کو غالب کر لیں اور وہ بیوی بی کی محبت کو غالب کر لیں جس کو اپنا ہارٹ فیل کرانا ہو اور اس پر اشار کرے اخبار نے ایک دفعہ اشارے سنایا تھا شاید تب پانی بدائیوں نہیں مجھ کو اپنی پیگی محبت تھی اس نے کہا کہ ہم نے پانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات جب مزاج یار کچھ پر ہم نظر آیا مجھے پیگی ناراض ہو گئی تو اس کو اصل محبت کی مثال نہیں کہ محبت ایسی چیز ہے جس سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کو ساری کائنات کی نفس ڈھوٹتی معلوم ہے سارے کائنات کا کاٹا معلوم ایسی محبت اللہ کی نصیب ہو جائے اگر تو کیا بات ہے ہونی بھی چاہیے ایسے ہی شعری فرمایا تھا کہ شدید آج تنہا چمن کو گئے تھے بہت ان کے نقشے قدم یاد کیا رہا نے فرمایا کہ یہ شعر میں تو مسلمان کر کے اپنے شعر کے لیے پڑھتا ہوں حضرت مولانا شاہ امراؤ القصلہ جب تشریف لے جاتے تھے پاکستان کے دورے سے تو حضرت نے فرمایا میں سے روکا تھا حضرت کو یاد کر کر کے اپنے شعر کو یاد کر کے اور دوسری بات یہاں حضرت والے کی ہے یاد آئی کہ اگر بیوی کسی کی کتنی بھی حسین ہو لیکن اگر اس کو پتنی کی عادت ہوگی تو اس حسین بیوی کو بھی خاطر میں نہیں لائے گا کیونکہ ایسا مرض ہے کہ یہ کبھی گناہ سے دل کو تسکین کبھی ہو ہی نہیں سکتی حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر ایک ہزار حسینہ نے عالم سامنے کھڑا کر دو کھڑی کر دو تو ان کو گھومنے کے بعد کوئی پوچھے گا کہ اور لاؤ تو کہہ رہا اور لا ان نفس کا نداج حضرت نے فرمایا تھا دو کے جیسا ہے نہ دو ہیڈ آفس اور نفس اس کی برانچ ہے تو دو جس طرح دو جب دو ذخیوں زخ سے بھری جائے گی تو دو دخر نیپال میں ہے دو دفعی کہے گی حلمی مزید کیا اللہ ہے کیا اور بھی دوزخی ذخیر ہیں جتنے بھی دوزخی باتیں بھریں گے اللہ میں سب کہتی رہے گی کہ حلمی مزید کیا اور بھی ہے اللہ اور بھی دو ہے ع کہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات سے اس کو بجا دیں گے یعنی اللہ کے نور سے دو ذخیات بجے گی دو ذخیروں سے نہیں بجے گی ایسے ہی نفس کا مزاج ہے کہ کتنی بھی نمبرگاہی کر لے کتنی بھی ایک سے ایک حسینہ کو دیکھ لے لیکن نفس کرے گا کہ اور لاؤ اور لاؤ کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ گناہ کو گناہ سے دھونا بے بقوبی ہے جو شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ ایک بار دیکھ لو پھر توبہ کر لینا تو یہ کبھی بھی پہلی باری کبھی بھی نہیں آتی ہر دفعہ نفس جو مطالبہ کرتا ہے ابھی اور دیکھ لو اور دیکھ لو پھر توبہ کر لے گی فرمایا کہ ایک گناہ کو گناہ سے تسکین دھوکا دیتا ہے کہ گناہ کر لو تاکہ ایک دفعہ گناہ کر لو گے تو تمہیں چین آ جائے گا یہ عجیب بے وقوفی ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے چین نہیں آتا بلکہ یہ گناہ کا تقاضا اور بڑھ جاتا ہے اور فرمایا کہ گناہ چین پانا ایسا ہے جیسے پیخانے کو پیشاب سے دھو اس لیے دھوکے میں نہ آنا چاہیے بلکہ حقوق نظر کی حفاظت کرنی چاہیے ہوئی جان دینے کی کوشش کرنی چاہیے جان چلی جائے لیکن ہم اللہ کو ناراض نہ کریں نگاہ خراب نہ ہو دوالا نے آخر میں ان سا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کے اشعار پڑھوا کر کے یہ مضمون بیان ہوا اگر آپ اشعار نہ پڑھتے اس مضمون میں اثر نہ ہوتا جب رات آتی ہے تب دن کی قدر معلوم ہوتی ہے پہلے آپ سے رات کی باتیں کرائی گئیں پھر آفتاب چمک گیا اور رات قائب ہو گئی اے بڑی حکمت کی بات ہے دیکھو پہلے پہلے ان سے اشعار پڑوائے بیوی کے موقع کے اشعار جیسے پچھلے مضمون میں تھا جب وہ کر لیا تو حضرت نے جو مضامین بیان فرمائے تو اس سے بھی منگل مجلس دارالی دام سے مدرسہ زکریہ تشریف لائے جہاں علماء و طلبا کا مجمع تھا مولانا منصور الحق صاحب سے حضرت دیوالا نے اشعار پڑھنے کے لیے فرمایا مولانا نے اشعار سنائے جو انہوں نے آج اسی موقع کے لیے کہے تھے اس کے بعد حضرت دیوالہ نے مولانا عبدالحمید صاحب سے بیان کے لیے فرمایا مولانا نے بہت عمدہ باز بیان فرمایا اس کے بعد حضرت دیوالہ نے حافظ ضیاء الرحمان صاحب سے ولی اللہ بنانے والے چار اعمال انگریزی میں بیان کرنے کے لیے فرمایا جو انہوں نے نہایت مختصر جامع اور مؤثر انداز میں بیان کیے کے میں حضرت دیوالہ نے نہایت رقت کے ساتھ مختصر دعا فرمائی حضرت دیوالہ کا عقیدیا سن کر کلیجام کو آ رہا تھا ہنتے والا نے روتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے گھر کو اللہ والا بنا دے اپنے اولیاء اللہ کے جوتوں میں جھکا عطا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے یہاں آنے کی ہمت اور توفیت دے دی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکت ہم سب کی شرکت کو قبول فرما لے آمین تو آخرا ان الحمدللہ مجلس پاک اثر برمکان مفتی حسین بیا صاحب بعد کچھ اخبار وضطی والا کے کمرے میں جمع ہو گئے توان گفتگو ارشاد فرمایا کہ آیت و تقوع کا قائمہ سے ایک مسئلہ سلوک کا استعمال ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے صحابہ کو اطلاع ملی کہ شام سے غلہ آیا ہے اور قید کی وجہ سے غلے کی بہت ضرورت تھی تو بہت سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے جس کی اللہ تعالیٰ نے آیت و ترقو کا قائمہ شکایت فرمائی کی آپ لوگ خطے کی حالت میں چھوڑ کر چلے آپ کو لوگ خطے کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے مفسرین نے لکھا ہے کہ پارا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ گئے تھے اگر وہ بھی چلے جاتے تو مدینے میں آگ برس جاتی ان کی وجہ سے آزاد ٹر گیا یہ آیت دلیل ہے کہ کسی ملک میں کوئی اللہ والا یا اللہ والوں کا غلام آئے تو اس کے پاس رہنا اور اس کو تنہا نہ چھوڑنا سنت ہے اور اس کو تنہا چھوڑ کر چلے جانا سنت کے خلاف ہے اور اور بے برکتی کا باعث ہے یعنی آپ کے شہر میں جب حکابر آئیں تو ان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے وہ نائب رسول ہیں وہ نائب رسول کا بھی حق اور نائب رسول کا بھی حق ہوتا ہے دیکھو کہ کیسی سنت بتائی جو قرآن پاک سے ثابت ہے یہ سنت کبھی آپ نے سنی تھی جن صاحب نے کل بیوی کی جدائی میں اشار پڑھے تھے وہ پھر بول پڑے کہ میں نے بیوی سے یہی شکایت کی تھی کہ دون حضرت کے آگے کچھ ختم کر دیا گیا تو حضرت نے میزان کے انداز میں ہنستے ہوئے اسلح فرمائی کہ دیکھو گھوم پھر کے ان کا ہر مضمون آخر میں بیوی پر ہوتا ہے یہ عاشقی پائیدار نہیں ہوتی آج صورت میں کچھ کشش ہے یہ وہ جوان ہے تو جوان کے ساتھ عشق بھی جوان ہے لیکن جب بڈی ہو جائے گی کمر جگ جائے گی ستان لٹک جائیں گے گردن راشے سے ہلنے لگے گی تو عشق بھی بڈھا ہو جائے گا عشکرا با حو با دار عشق زندہ حقیقی اور سنبھالنے والے کے ساتھ کرو جو سارے عالم کو سنبھالے ہوئے ہیں یعنی حی حئی اور قیوم اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں حئی حئی کی برکت سے اللہ کے نام کی برکت سے تمام زندگی ہے اور قیوم کی برکت سے یعنی اللہ تعالیٰ قائم بتا دی وی وی وی وی یہ پوری پوری کائنات کو جو ہے ان کی اس نام کی وجہ سے وہ قائم ہے پوری کائنات سنبھالنے والے کے ساتھ کرو جو سارے عالم کو سنبھالے ہوئے ہے تو تم کو سنبھالنا اس کے لیے کیا مشکل ہے عقل کا تقاضا بھی ہے کہ عشق اس سے کرو جو ہمیشہ زندہ رہے تاکہ وہ تم سے کبھی جدا نہ ہو اور جو تمہیں سنبھال سکے جو سارے عالم کو سنبھال رہا ہے تو تم عالم کے جز ہو کل کو سنبھال سکتا ہو تو جز کو سنبھالنا اس کو کیا مشکل ہے عشت بامدہ پائے گا مرنے والوں کے ساتھ عشق پائیدار نہیں ہوتا ابھی زندہ ہے لیکن ابھی مر جائے گا تو پھر کہاں جاؤ گے اور کس سے دل لگاؤ گے کس پر غزل کہو گے قبرستان جا کر کب کیا کہو گے اس لیے اپنے عشق و محبت کو اللہ کے ساتھ قائم اور دائم رکھو اللہ جمعے کے دن کے عمال میں بتاتا رہتا ہوں لیکن بعض لوگ سورہ کا اس قدر ضروری سمجھنے لگے ہیں خطوط سے یا ٹیلی فون سے اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ایک سنت ہے جو غیر معقدہ ہے فضیلت میں تو بہت بڑی ہے لیکن جس کے جس کو اپنی دوسری مقبولیات ہوں جیسے شاعر کی خدمت ہے یا یعنی بچوں کا اپنے خیال رکھنا یعنی ہے ان کی تربیت ہے اور کوئی دوسری گھر کرے گھریلو مشغولیات ہیں یا نیند کی کمی ہے یا دماغ میں ضوب ہے تو وہ نیت رکھیں نہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ شاء ان کو ثواب ضرور ملے گا یہ کوئی ایسے ایسا وہ نہیں ہے عمل کہ دماغ پر بوجھ ڈال کر اور مشکل اٹھا کر اس کو اس کا اہتمام کیا جائے بلکہ فضیلت کی چیز ہے اور دوسرے جو عمل مردوں کے لیے ہیں جمعے کی نماز تو خواتین کے لیے ہے ہی نہیں اور گھر پر زہر کی نماز پڑھیں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ عورتیں کوئی مسئلے کا کو ذکر کرتی ہیں تو جمعہ کی نماز لکھتی ہیں تو جمعہ کی نماز عورتوں کے لیے تو ہے نہیں بلکہ وہ زہر کی نماز پہلےان میں یہی ہے کہ زہر کی نماز گھر میں ادا کریں گے اور باقی جمعہ کا ثواب عیدین کا ثواب سب عورتوں کو بھی ملتا ہے کیونکہ یہ تو شریعت کے قواعد ہیں شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے تو یہ مدد تھوڑی ہے کہ عورتیں محروم رہ جائیں گی اس ثواب سے نیت ہر عمل کی پوری پوری پوری رکھیں انشاءاللہ اللہ جمعے کا ہر عمل کا ثواب مل سکتا ہے اور باقی بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جیسے مسواق کی سنت ہے خوشبو کی سنت ہے لیکن خوشبو عورتوں کے لیے گھر میں تو لگانا جائز ہے محرموں کے درمیان نہ محرم کو اگر خلبو جائے گی تو وہ حرام ہے ایسی ہی ہے کے جو عمل مردوں کے لیے بتائے جاتے ہیں کہ جلد کرنا uh, اور صاف کپڑے پہننا چھ اور صاف کپڑے جو میسر ہو اور نسواب کرنا اور رو لگانا اور جلد مسجد جانا پیدل مسجد جانا امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اور خود کو غور سے سننا کوئی لام نہ کرنا امنی کی نماز کے اور اس کے علاوہ وہ شریف کی کثرت کثرت میں بھی بتاتے ہیں تو کثرت سے مران یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد ہو کر کے کتنا معمول روپنے کا روزانہ اس سے کچھ ذرا سا زیادہ کر دیں تو ان وہ کثرت میں شمار ہو جائے گا یہ ہے اس کے علاوہ اپنی داڑھی کو سنت کے مطابق مدین کرنا اور ضروری بالوں کی صفائی اور سر سے پیر تک اپنے آپ کو صرف داڑی نہیں بلکہ سر سے پیر تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا یہ سب چیزیں جو ہے جمعے کے دن کے نا کو نولا کاٹنا یہ سب چیزیں جمعے کے دن کے لیے زیادہ پڑھے ورنہ تو صفائی تو اور ہر مسلمان کو ویسے بھی رکھنی چاہیے سلام پو السلام علیکم و رحمتہ اللہ